مجرورات کو شروع کر رہے ہیں تو مجرورات آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجرور کی جمع ہے ٹھیک ہے اور مجرور کیسے کہتے ہیں بتائے گا کوئی اصطلاحات آپ لوگوں نے یاد کی ہوئی ہیں عربی کے معلم میں تو بتائے گا کوئی کہ مجرور کیسے کہتے ہیں جی بڑی خوشی ہوگی کوئی بھی بتا دیں سب سے سوال ہے مجرور کیسے کہتے ہیں جی سرف پہ جر ہو جس کو جر ملے اچھا جو جر دے نہیں جو جر دے وہ مجرور نہیں ہوتا جس کو جر دی جائے وہ مجرور ہوتا ہے جس پر کثرہ ہو پر جر ہو خبردا سارے ٹھیک جا رہے ہیں اشاء سے رول نمبر چھے کوئی انسر نہیں ہے رول نمبر ایک ہاں جی پتہ لوگوں کو مجرور کسے کہتے ہیں نہیں ایسا عامل جو, جی جو دے وہ جا ٹھیک ہے مجرور کیا ہوتا ہے اس کی تعریف اسم کو جر دے زبر ہو صبر نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو مجرور مجرورات جمع ہے کس کی مجرور کی تو مجرور وہ ہوتا ہے کہ جس کو ٹھیک ہے جس کو جر دی گئی ہو اب اس کے لیے کوئی عامل ہوگا جو اس کو جر دے گا ٹھیک ہے تو مجرور کہتے ہیں کہ دو قسم کے حروف ہوتے ہیں یا دو قسم کے کلمات جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں مجرور ہو یعنی جر دینے والی دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے ایک تو حروف جف کو یعنی کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ماں والے کلمے کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اس پر کیا آئے کسرہ آئے زیر آئے جر آئے ٹھیک ہے حروف آپ لوگ یاد کریں گے آ بھی رہے ٹھیک ہے تو وہ داخلوں تو ماں والے کلمے کو جر ملتی ہے یعنی اس پر کسرا یعنی زہر آتی ہے یا دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے والا اسم دوسرے اسم مضاف ہوتا ہے تو مضاف علیہ جو یا یہ کچھ سے پہلے حرف جار ہو تو وہ اسم مجرور ہوگا تو دو قسم کے اسم ہوں گے جو کیا ہوں گے جو مضاف مذاف ہو یعنی پہلے والا اسم اس کی طرف مضاف علیہ بن رہا ہو یہ مجرور ہوگا اور دوسرا وہ اسم مجرور ہوگا حرف جر داخل ہو جی وائس وائس انسپیک جی ٹھیک ہاں اچھا تو ہاں جی تو کیا کہا کہ دو کس اسم جو ہے مجرور ہوں گے ایک مضاف مزاف جس پر مضاف ہوگا پہلے والا کلم کی وجہ سے دوسرا مجرور ہوگا اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس پر حروفات ہوگا؟ ہوگا. ہے الشاعت کراچی کی چھپی ہوئی کتاب ہے جو اسم مجرور ہوتے ہیں وہ دو قسم دو, دو ہیں ایک تو مزاف جیسے غلام زیدن اب دیکھیے غلام زیدن کہ زید غلام غلام و مضاف ہے اور اب یہ اس لیے آئی ہے جی وکت البشرا میں اچھی بات کتابیں چھاپتے ہیں تو زین کیا ہے مضافر ہے اسم ہوتا ہے کہ جس پر کیا ہو حرف جر داخل ہو جیسے ہو انشاء یہ حروف ہے حروف جارہ جارہ، ٹھیک ہے نا تو دوسرے وہ حروف دوسرا وہ کلمہ کہ جس پر کیا ہو حرف جر داخل ہو جیسے بے زئی تو زیدن اب مجرور ہے کیونکہ اس پر حرف بعد داخل ہو حرف با کس میں سے کیا ہے عروف جارہ میں سے جی آپ یاد کریں گے یہ ہے عروف جارہ باؤ تا با تا کاف لام کاف کاف لام واؤ پھر واو حروف جارہ میں سے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مند یہ بھی حروف جارہ میں سے مض یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے خلا یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے ربا یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے حاشا یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے من یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے ٹھیک ہے اور ہا... کیا نام اس کا من آدا آدا بھی حروف جارہ میں سے ہے <تصفح> حروف اجارا میں سے آلہ یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے، یہ بھی حروف اجارا میں سے ہے اور الا یہ بھی حروف اجارا میں سے ہے۔ تو کیا کہیں گے جی لکھوا دوں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے آج جب ہم لکھے ہوئے آپ کو ملیں گے جی تو دو قسم کے اسم جو ہوں گے مجر ہوں گے ایک تو مضاف لے جو ہوگا وہ مجرور ہوگا سے پہلے والا اس کی طرف مضاف ہوگا جیسے غلام ہو زید کہ زید کا غلام اب زید کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف ریک ہو رہی ہے انسپیک میں جی اب وائس اوکے وائس انسپیک سکائب. وائس اوکے جی ٹھیک ہے تو کیا ہے دو قسم کے اسم جو ہیں وہ مجرور ہیں پہلا جو جس کی طرف جو مزاحر ہوتا ہے دوسرا جس پر حرف جر داخل ہو فائدہ فائدے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ مضاف پر عریف لام اور تنوین نہیں آتی مضاف پر عریف لام اور تنوین نہیں آتی یہ آپ کو پہلے بھی گزر چکے اور تسنیہ اور جمع قانون اضافت میں گر جاتا ہے آپ پوچھتے ہیں تو ایک دم صحیح ہو جاتی ہے میںیکر نہیں آ جاتی ٹھیک ہے نا تو دوسم کے سامنے آپ کو بتائے ہیں ٹھیک ہے نا ایک وہ مضاف وہ مجر ہوتا ہے اور دوسرا وہ جس پہ جردہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد فائدہ بتاتے ہیں کہ مضاف جو ہوتا ہے اس پر عریف لامہ جی کیوں مسئلہ ہو رہا ہے اب ٹھیک ہے جی اب صحیح زبردست ٹھیک ہو گیا تو کیا ہے مزاح پر الف لام اور تنوین جو ہوتے ہیں وہ کیا نہیں ہوتا نہیں آتے اور تسنی اور جمع قانون جو ہوتا ہے وہ اضافت میں گر جاتا ہے جیسے اس کی مثالیں آپ کو دے رہے ہیں کہ غلام آنے کے دو غلام اب اسے کیسے اس کی طرف مضاف کریں گے تو کیا کہیں گے غلام زیدن اب اصل میں تو کیا تھا غلام تھا لیکن اضافت کی وجہ سے جو تسنیا کا نون ہے وہ گر گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح فرسا آمرین لکھا ہوا ہے تو فرسا فرسان آمرن تھا ٹھیک ہے فرسان عمرین لیکن کیا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو کیا رہ گیا فرسا عامرین اسی طرح مسلم ہوں اصل میں کیا تھا مسلم ہوں نا مصرا کہ شہر کیا مسلمان یا مصر کیا مسلمان مصر سے شہر کو بھی کہتے مصر تو جو بھی لفظ ہو مصر یعنی شہر ہو یا شہر کے لوگ یا یہ کیا اچھا جی یہی میسج رول نمبر بارہ کا بھی ملا ہمیں جی اللہ وائس غائب ہو جاتی ہے جب پوچھا جاتا ہے کہ وائس رہے تو وائس کلیئر ہوتی ہے تو مسلم و اصل میں کیا تھا مسلم شہر کے مسلمان بہت زیادہ مسلمان اب یہاں پر اضافت کی وجہ سے نون جو جمع گیا ہے تو مسلم اچھا طالب علم اصل میں کیا تھا طالبو علمن علم کے طالب علمن تو طالبو علمن اچھا آج جادو جو جا ہے نا رول نمبر چھ کی طرف منتقل ہو گیا جی نہیں ابھی آپ کے میسج بھی مل رہے ہیں آپ تھوڑا فاؤنڈ سیز جو ہے نا وہ بڑا رکھ دیں تاکہ ہمیں دیکھنے میں اتنی مشقت نہ ہو آپ کے یہاں میسیج جی تو یہ آج ہم نے को کو ہاتھ لگایا ہے ٹھیک ہے مجروات کو ہاتھ لگایا ہے تو مجروات میں آپ نے پڑھا ہے کہ دو قسم قسم جو ہوتے ہیں وہ مجرور ہوتے کہ جس پر کیوں اچھا تو دوسرا وہ اسم کہ جس پر کیا ہو حرف جر داخل ہو پھر اس کے بعد آپ کو مضاف کی دو صورتیں بتائی ہیں کہ اس کے بعد آپ کو دو صورتیں بتائی ہیں کہ ایک مضاف پر جوہیل فلام اور تنوین داخل نہیں ہوتی اور تسنیر اور جمع قانون جو کیا ہے اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے ساتھ. اب فائدہ نمبر دونوں بتاتے ہیں کہ مضاف مضاف لے کے معنوں میں کون سے الفاظ آتے ہیں یعنی اس کی علامت کیا ہوتی ہے ترجمے کے اندر وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جی؟ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس طرح را ری نانی آتا ہے جیسے غلام و زن زی زید کا غلام ٹھیک ہے زید کا غلام اس طرح کا کے کی یہ معنی آتے ہیں اس طرح غلام میرا غلام حاضر ہے تو میرا میری وغیرہ ٹھیک ہے اس طرح نانی زرب تو غلامی میں نے غلا، اپنے غلام کو مارا ٹھیک ہے نا میں نے اپنے غلام کو مارا یا وغیرہ وغیرہ اس طرح کا مانی تو بس آج کا سبق ہم ہی پڑھیں گے ورنہ تو چاہت تو کیا تھی کہ اعلی صفا تو کم از کم پورا کریں لیکن خیر بہرحال ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسان کچھ بھی چاہے تو اس کی چاہت چاہت ہی رہ جاتی ہے تو مجرورات میں ہم نے آج پڑھا کہ مجرور کی کیا ہے اس دو قسم دو قسم کے اسم جو ہوتے ہیں مجرور ہوتے ایک مضافل ہے دوسرا کیا ہے وہ اسم کی جس پر حرف کے بعد آپ کو دو فائدے بتائے پہلے فائدے میں آپ کو یہ بتایا کہ مذاف لام اور تنوین نہیں داخل ہو سکتے اور اضافت کے ایسے نون ارابی گر جاتا ہے تصنیہ کا یا جمع کا نون گر جاتا ہے نمبر دو میں آپ کو مضافلے کی علامات بتائی ہیں کہ مضاف مزافلیہ جو بالکل کوئی حرج نہیں ہوگا ان سب کے لیے وائس ہو ہے اگر آپ کے لیے وائس نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن تمام کے لیے وائس کلیئر ہے میں خود این اسپیک پہ ہوں جی یہ <coughs> ہے علم الناحب کا سبق